بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے نون والقلم وما کو نون قلم کی اور جو لکھنے والے لکھتے ہیں اس کی قسم ما انت ربك بمجنون کہ اے پیغمبر تم اپنے پروردگار کے فضل سے دیوانے نہیں ہو وہ ان لکل اور بے شک تمہارے لیے بے انتہا اجر ہے وَإنَّكَ لَعَلَى خُلقٍ عظيم اور یقیناً تم اخلاق کے عالی مرتبے پر ہو فستبصر ویبصرون سو قریب تم بھی دیکھ لوگے اور یہ کافر بھی دیکھ لیں گے بئیکم المفتون کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے ان ربکہ وہ اعلم بمن ضل عن سبیلہی وہو اعلم بالمہتدین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 یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم نرمی اختیار کرو تو یہ بھی نرم ہو جائے تو اور کسی ایسے شخص کے کہے میں نہ آ جانا جو بہت قسمیں کھانے والا ہے ذلیل ہے شرارت سے اشارے کرنے والا لگائی بجھائی کرنے والا معتدنسی مال دینے میں بڑا بخیل حد سے بڑا ہوا اور بدکار کزنی سخت ہو اور اس کے علاوہ بدزاد بھی ہے بنی اس سبب سے کہ مال اور بیٹے رکھتا ہے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 پھر جب صبح ہوئی تو وہ لوگ ایک دوسرے کو پکارنے لگے ان ان كنتم کہ اگر تم کو کاٹنا ہے تو اپنی کھیتی پر سویرے ہی جا پہنچو وهم يتخافتون سو وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے اليوم عليكم کہ آج وہاں تمہارے پاس کوئی فقیر نہ آنے پائے اور کوشش کے ساتھ سویرے ہی جا پہنچے گویا پیداوار پر قادر ہیں لو پھر جب انہوں نے باغ کو دیکھا تو ویران کہنے لگے کہ ہم رستہ بھول گئے ہیں بل محنو محم نہیں بلکہ ہم بے نصیب ہو گئے قال ألم أقل لكم لو لا تسبحون ایک جو ان میں سمجھدار تھا بولا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے قالوا سبحان ربنا ظالمين دوسرے کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار پاک ہے بے شک ہمیں قصور وار تھے اپو بلا بابو مالا بابو پھر لگے ایک دوسرے کی طرف روک کر کے ملامت کرنے اول پوی کہنے لگے ہائے شامت ہم ہی حد سے بڑھ گئے تھے آس بنا خيرا منها الى ربنا امید ہے کہ ہمارا پروردگار اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بہتر باغ انعیت فرمائے ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہیں کذالک العذاب وَلَعْذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ لو كانوا يعلمون دیکھو عذاب یوں ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب سب سے بڑھ کر ہوگا کاش یہ لوگ جانتے ہوتے ان للمتقین عند ربهم جنات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 کہ جو کچھ تم طے کر لوگے وہ تمہارا ہوگا سل ہوں بلا کزائی ان سے پوچھو کہ ان میں سے کون اس کا ذمہ لیتا ہے نو فوڈی کیا ان کے کچھ شریک ہیں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 اے نبی کیا تم ان سے کچھ معاوضہ مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے ان الغیب فهم یا ان کے پاس غیب کی خبر ہے کہ اسے لکھتے جاتے ہیں سو اپنے پروردگار کے فیصلے کا انتظار کیے رہو اور مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہونا کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا جبکہ وہ اپنے دل ہی دل میں گھٹ رہے تھے لولا من لنبذ وهو مذموم اگر ان کے پروردگار کی مہربانی ان کو نہ سنبھال لیتی تو وہ چٹل میدان میں ڈال دیے جاتے مضموم حالت میں من پھر ان کے پروردگار نے ان کو برگزیدہ کر کے نیکوکاروں کاروں میں شامل کر لیا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 وما هو إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ اور لوگوں یہ قرآن تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے بس